میرے محترم میں نے پہلے بتایا تھا کہ تحویل کیملا کی بحث کے بعد شرک فیلی کی تردید بھی آئے گی یہ کتاب میں دیکھ لینا کس کی تردید دی اب شرک فیلی کے اندر چند عنوان آ گئے اور عنوان آگے ہیں گے دو عنوان سے اب میں بحث کرتا ہوں ایک ہے تہری اللہ اللہ جس چیز کو حرام کرے ہم اس کو مان لیں نہ مانیں اللہ نے کہنظیر کیا ہے آرام ہے نظر لے غیر اللہ کیا ہے آرام ہے مردار حرام ہے اس کو مان لے اس کو کہتے تعریم بات اللہ دوسرا کہ تحری بات خیر اللہ کیا اللہ کے سوا دوسرے لوگ تحریم کریں اس کو ہم نہیں مانیں گے اس کا ہم نہیں مانیں گے وہ بے جا ہوتی ہے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 ماں جا ل میں بہیرہ بلا صاحبہ بلا بسیلا توں بلا ہاں بلا تنگ اللہ جی نے یہ چار کے اس سمجھے صاحبہ بہیرہ بسیلا عام یہ اونٹ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے تو جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا وہ حرام ہو جاتی ہے حلال ہے اس فرمایا غیر اللہ حلال ہے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 شرک اتقادی کی تردید کے بعد اب شرک کیلی کی تردید ہے یہ تو اوپر رب کا آپ نے لکھا اور یا یو ناخ کے نیچے لکھو تاری غیر اللہ کی تردید تاری غیر اللہ کی تردید بھائی تم نے جن جانوروں کو اونٹوں کو حرام کر دیا ہے یہ جی حلال ہیں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 خشک ہو جائے کوئی حرام شرام نہیں ہے وہاں پرندے ہوں تو پرندوں کا شکار بھی نہیں کرتے آج کا یہ ہی ہے تحریمات غیر اللہ کی جی اے لوگو کھاؤ اس چیز سے کہ زمین کے اندر ہے درا حال ہے کہ حلال ہے اور کیا ہے پاکیزہ ہے تو کھانے کے لیے دو اشرطیں حلال بھی اور پاسیزہ بھی ہو اب ایک گوشت حلال ہے لیکن اس کو نجاز سک گئی ہے تو کھا سکتے ہو تو پاک نہ ہوا یہ مٹی پاک ہے لیکن حلال ہے اس کا کھانا نہیں کھا سکتے دونوں حلال پاکیزہ ولا سکتا بے اور نہ چلو تم شیطان کے قدموں کو پیشہ وہ تمہارے دشمن سری انما یامرکم مرو تم رسو اداوت شیطان شیطان اتنا دشمن ہے کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے اور بے حیائی کا شیطان نے ان کو کہا تھا کہ بیت اللہ کا طباف ننگا کرو کیا کرو کیونکہ ان کپڑوں کے اندر تم گناہ ان کرتے ہو زنا کرتے ہو تو زنا والے کپڑے جو ہیں پہن کے طباع کرو یہ کیا ہے بری بات ہے ایسے میں تو لہذا ننگا طباف کیا کرو یہ بے حیث حکم دیا ہے اگر میں ہوتا نا بدماشوں کو کہہ دیتا کہ بھائی شیطان نے تمہیں کیا کہا ہے ان کپڑوں میں करते کرتے ہو करते کرتے ہو یاد ہے یہ کپڑے پہن کے نہ آؤ بیس اللہ کر نگا لا تو میں ان کو کہتا پھر زکر کو بھی کاٹ کیا ہے کرو کیوں کیسا زنا دوست کے ساتھ کیا ہوا ہے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 یہ کہ کہو تم پر اللہ کے وہ چیز کے نہیں جانتے تم ویزا کیل شکوا جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانو قرآن مانو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں تم وہاں بھی ہو ہم باپ دادا کے رسوم پر چلیں گے کس پہ چلیں گے باپ دادا کے رسوم پر چلیں گے آپ دیہاتوں میں جائیں گے نا تبری کرنے اپنے ریشیش و کار کے اندر تو تمہیں وہاں بھی کہیں گے کہیں گے ہمارے باپ دادا کا گمراہے لیا نیا بھی نکلا ہے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیا ہم باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے بھائی ایسے کہتے ہیں یا نہیں کہتے اب بھی کہتے ہیں شکوا جب کہا جاتا ہے ان کو اتباق اور اس کتاب کی جس کو تہارا اللہ نے کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم اتباق کریں گے ان رسومات کی کہ پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ ڈالا آوا لو کان آؤ ہوم یاد رہے یہ حمزہ ہے اس کا اور واو کیا ہے آت ہے اس کا آتو ہے محضور پہ آت تی ای یہ عبارت اصل کیا ہے آت تی کیا اتباع کریں گے ان کی باپ دادا کی تو حمزہ استفام کے بعد جب تک اے نہ ہم بازوں پائے اور وہ اوقات پڑے گا اس کے اوپر کیا اتباع کریں گے ان باپ دادا کی ولاؤ کا نا باہوں اگرچہ ہوں, اگر ہوں باپ دادا ان کے نہ سمجھتے ہوں کسی چیز کو اور نہ ہدایت کرتے میرے عظیم غیر مقلد صاحبان ہماری تردید میں یہ ایسے پڑتے ہیں کہ دیکھو تقلید سے روکا گیا ہے آپ انصاف کریں تقلید جوہلا سے روکا گیا ہے تقلید علماء سے دیکھو نا لا یاکلون کہا یا کن اگر کہ وہ عقل بھی نہ رکھتے وہ بے عقل اور گمراہ تو اس حاصل میں گمراہوں کی تقلید سے روکا گیا ہے بے عقل اور جاہروں کی تقلید سے روکا گیا ہے اے باقی نیکوں کی تکلیف تو پہلے پڑھ چکے ہو فین آ منو بے سلم تم کہ تمہارا ایمان تب تم موت پر ہے کہ صحابہ کی تکلیف میں ہو بد تب سبیلا من اناوا لیا تو اس کی راہ چار جو ہماری طرح انا بند کرتا تکلیر علماء کی تکلیف سے نہیں روکا لجوحال اور گمراہوں کی تکلیف سے روکایا وہ ما صلی اللہ دین اس کا عنوان لکھو مثال بد فہمی طفار کفار جو ہے نا وہ بد فہم ہے سمجھتے نہیں ہیں اس کی مثال دی گئی مثال بد فہمی طفار تو بد فہم کس کو کہتے ہیں؟ بری سمجھ والا تو کفار کی سمجھ بری ہے اس کی مثال دی گئی مثال بد فہمی گفار بھئی آپ ایک گدھا کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں اور اس گدھا کے سامنے قرآن پاک کا سارا سپارہ پڑھتے جائیں کوئی سمجھ آئے گی گدھا خان کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا گدا کا گدا رہے گا تو اللہ نے فرمایا کافروں کو دعوت دینی ایسی ہے جیسے گدھا خان کو دعوت ہے یہ اتنے بدقام ہے نا گدھوں کی طرح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 اولا خان بنے گا اس لیے میں گدا خان کہتا ہوں بندے جیسا کہاں چلے گئے وہ ماشاء اللہ دین کا فروغ اللہ دین کا فروغ پہلے کیا اللہ بولوں دا دائی من بلانے والا دعوت دینے والا یہ حادث مذاق کا ہے یہ مقدرات ہیں جی تفصیل جلا بیضاوی وغیرہ میں دیکھ لو اللہ دین سے پہلے کیا مقدر ہے دا کا لاب, یعنی جو شاف کافروں کو کیا دیتا ہے دیتا ہے یہ بد کام کا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بکریوں کے آگے کیا کرے کچ کچ کچ کٹ, کٹ کیا کرے وہ بکریوں کو بلاتے ہیں کیا کرتے ہیں کچ کٹ کٹ کٹ ایس منٹ اب کیٹ کٹ سے کیا فائدہ ہے کوئی چیز ماسالو دا بھی نا کافر مثال اس شاخ کی جو کافروں کو دعوت دینے والا ہے مسل اس شاخ کے ہے جو کیا یان ایک آواز دیتا ہے نا کا یعنی کو میں نے آواز دیتا ہے تو میں نے کیا کیٹ کٹ کرتا ہے وہ بکری کو کیٹ کٹ کرتا ہے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 دائی کا لفظ میں نے کیوں معذور کیا ہے اسے کیا گیا تو اس شخص کے ساتھ کس کو ہوگی دائی کو ہوگی یا کافروں کو ہوگی وہ جو بلا رہا ہے جس کو جانور کا باز دے رہا ہے سمن بکمن ہومین فارملا کے یہ کافر جو ہے نا یہ بہرے ہیں حق سے کس سے بہ ہیں حق سے بکمن ہاتھ سے گونگے ہیں بیاں نہیں کرتے ہاتھ حق سے اندے ہیں پال نہیں سمجھیں گے یہ پہلے پڑھ چکے ہو یا ائی اللہ منو کتاب عام کے بعد کتاب خاص کتاب عام کے بعد کتاب خاص پہلے کہاں تھا جی کتاب عام جب رقوج شروع کیا تھا وہاں کیا تھا تو ابھی ابھی ذرا کو شروع کیا ختاب عام ہے نہیں کیا یونان تو یہ کیا ہے یا یوحزین خطاب عام کے بعد گائے پہلے عام لوگوں کو کہا گا کہ حلال رزق کھاؤ اب کس کو کہا گیا وہ کو اے ایمان والو کھاؤ پاک وہ چیزیں کہ رزق دیا ہم نے تم کو اور شکر کرو اللہ کا اگر ہو تم خاص اس کی پوجا ہو کرتے تو انسان کو چاہیے اکلے حلال اور صدق کے مکال کی عادت بنائے زبان سے سچ بولے اور اس کیا کھائے چلا پاکی جاتی ہے میرے عزیز پہلے تھا تحریمات غیر اللہ کی تردید تھی نا اب تحریری اللہ کا بیان ہے انما حرم تم مہ تھا اللہ کا بیان اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو تحریمات غیر اللہ کی تردید کرو اور تحریمات اللہ پہ کیا لاؤ ایمان لاؤ کیا تو بجا ہے سوائے سے نہیں حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر میں دو یہ مردار مری ہوئی چیز خون کو خون کو بھی کہا کیا حرام کیا لیکن دم سے مراد ہے دم مسکو کیا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 ماں کے نیچے لکھو چیز وہ چیز کہ اوہلا پہ ہی کا من لکھو نام زد کی گئی وہ چیز جو نام زد کی گئی واسطے غیر اللہ کے وہ چیز کے زد کی گئی واسطے غیر اللہ کے اصل اوہلا کا منہ پکاری گئی لفظی من کہ مشرق لوگ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 غیر اللہ کی نظر بن گیا نام زد ہو گیا تو چاہے بکرا ہو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے چاہے مٹھائی ہو وہ بھی حرام چاہے حلوہ ہو حرام ہر چیز یہ صرف میں نے ماں کا مان جانور نہیں کیا کیا کیا چیز کیا وہ چیز کہ نام زد کی گئی بس غیر اللہ کے تو نظر لے غیر اللہ کیا ہے حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے سمجھے جی باہر رہے شرح کنز الدق میں لکھا ہوا ہے اناد نظر کیا ہے بالیبادت الحر اللہ, ہے اللہ حرام ہے اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انما کلم حصر کا کس کا کلمہ ہے تو کیا یہ محرمات ان چار چیزوں میں بند ہے نا سوائے سری حرام کی یہ چیزیں جو حضرت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 تم اپنی لگائی ہوئی ٹوٹیوں سے پانی پیتے ہو اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ ٹوٹی لگا دی ہے اس سے اس وقت پی ٹھیک ہے تو ایسا جواب دینا چاہیے نا کو آپ وہ کہتے تھے خدا کی ماری جی کہتے اپنی ماری کہتے ہو تو نے بننا تم اپنی ٹوٹی سے پانی پی تو خدا کی لگائی آپ جی پپوئے سلح جی کا پاک کا پھر کا گان پھٹ گیا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 وہ قدر ضرورت حرام کو کھا سکتا ہے اتنا کہ جان بچ جائے طالب لذت بھی نہ ہو اور قدر ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے غیر باغل وہ شخص کے بیتاب ہو جائے استرا بنا بےتاب ہو جائے اس حال میں کہ غیر باغل نہ تو تالب لذت ہو بلا آج نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو جائے. باغ نہ تالے بے لفظ بلا کا در ضرورت سے تجاوز کرنے والا بس نہیں کوئی گلاب سے بے شکر اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں ان اللہ یقہ <مُنَا> اب دیکھو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حرام سمجھو جن چیزوں کو حلال کا حلال سمجھو لیکن یہود و نسارا کے مولوی آج کل بتائی مولوی حق کو چھپاتے ہیں تو خیر اللہ کی منا تو نزلہ تو کیا ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں تبر رخ کیا واہ بھائی واہ وہ کہتے ہیں تبرک رخ یا نہیں کہتے تبر رخا ہے تو حق کو چھپاتے ہیں نہیں تو ان کا زج ہے جی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 مرغی کے خاطر حلوے کے خاطر دودھ کی خاطر کردائی منظور کھارے ضرور اچھا جی اچھا اگلا شیر ہے اس وقت بھول گیا اچھا جی تو ان نلزین یقم میں نے کیا لکھا ہے حاجر بھی ہے اور تعرین پروش بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جو اتارے اللہ نے کتاب سے اور خرید کرتے ہیں بدلے اس کے سامان کلیلہ انہیں غلط فتویٰ دیتے ہیں اور سابان قلیل دیتے ہیں غلط فتوے دے کے کا نتیجہ نمبر ایک یہی لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں کے اندر مگر کس کو جی آپ کو کھاتے ہیں نتیجہ نمبر ایک ہے بلائے کل ہوں نتیجہ نمبر نہیں بات کرے گا ان کے ساتھ اللہ قیامت کے بعد سے مراد شفقت کی بات کیا ناراض تو ہوں گے بلا سکتی نتیجہ نمبر کتنی نہ پاک کرے گا ان کو گناہ سے بھائی مومن جو ہے نا تو کچھ دن کے لیے دو لاکھ میں ڈالے گا گناہ سے پاک ہونے کے لیے ڈالا ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا بالا مذہب العلیم کے نتیجہ نمبر چار الا کلین نمبر پانچ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے دنیا میں دنیا میں کیا لیا دنیا میں کیا لیا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور آخرت میں کا لیا لیا اذاب بل کے تو اس طرح ضلال اس کے نیچے کا لکھنا فد دنیا والعذاب عذاب بل ہے اس کے نیچے کا لکھنا ہے آخرت میں اسبرحم اللہ اے ما اسبا جو ہے نا یہ اپ ہے جیسے آپ نے صبر ہاں؟ اچھا کرنے والے آگ پیشاب حرام کھوری کر کے کس پہ صبر کی آپ فماس بار ہم کیا ہی صبر کرنے والے آپ کے اوپر کا اللہ سبب اللہ سباب آزاد یہ آزاد اس سبب سے کہ اللہ نے اتارا کتاب تورا کو ساتھ حق کے اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے اندر اختلاف کیا کتاب کے اندر کیا مانا کتاب کے بعض حصے کو مانا بعض کو نہ مانا جہاں تو میں حضور کی شان تھی علامات تھے اس کو مانتے رہے کہ نہیں مانتے تو اختلاف کیا ہے اختلاف کیا کتاب کو مانا بعض کو نہ البتہ اختلاف کے اندر آ گئے ایسا اختلاف جو بایدن الحق بعید بعید حق سے دور چلا گیا ہے البتہ ایسے اختلاف میں پڑھ گئے جو حق سے کیا ہے دور ہے اسلام ڈاٹ کام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 جمالی و بشر مین ونی من نل امر امر ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام